برس اللہ الرحمن صلی اللہ وحمۃ اللہ و رحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ ورنبادشاہ اور باقی تمام سامعین کو شمس کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر دو سو اڑتالیس اور دس ہے تو دو سو درس مجموعی درست نمبر ہے اور دس جو ہے نماز ہد رسول اللہ اور نماز ہدِ اعمِ تاہرین کے بارے میں تفصیلات جو ہے خاص آخری درسے ہیں جیسے موضوع پر جو ہے وہ نماز ہد رسول اور نماز ام تاہرین کا خلاصہ بنوں کو بتا دوں تو یہ دونوں نماز دو دو رخت پر مشتمل ہے اور یہ دونوں نماز جو ہے آپ مارف کی نماز اور کے بعد اشاع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور صبح چاش کے وقت بھی ہیں پڑھ سکتے ہیں شراق کے بعد چاش آتا ہے نہ نو بجے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تعداد گیارہ بجے تک تو یہ اس کے ٹائمیں دونوں نمازوں کا ہاں جی اور نمازیں حضر رسول کی نیت بے و صلی رسول اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللّہ لڑتے قبط اللہ اور نماز ہدیِ عیمِ تاہم کی نیت السلی صلاط حضیۃمت الداط لطلّہ صرف نیت میں فرق ہے ان دونوں نمازوں میں باقی ترتیب ایک جیسا ہے اور دونوں نمازوں میں پہلی رقم میں علم شریف کے بعد قلعۂ کافرون سورت اور سرع کافرن پڑھیں گے اور دوسری رکد میں علم شریف کے بعد جو ہے سر اخلاص پڑھیں گے ہاں ایک ایک مرتبہ پڑھیں گے اور یہ دو نماز جو ہے آسان نماز سے اس کے بعد جو ہے سلام پھرنے کے بعد یہاں ایک دعا دے دیا حمدیہ خلمات پر مشتمل اس کو دس مرتبہ پڑھیں پھر درود شریف پڑھیں لیکن اگر کسی کے بعد دعا کم ہو تو وہ اس دعا شریف کو دس مرتبہ پڑھ کر اس دعا کو ایک دفعہ بھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب سے کچھ نہ کچھ تو اس کو نصیب فرمائے گا وہ سلام پھیرنے کے بعد شریف پڑھیں اور اس دعا کو دس مرتبہ پڑھیں پھر شریف آخر میں پڑھیں یا شریف دس مرتبہ پڑھ کر اس دعا کو ایک دفعہ پڑھیں تو بھی آپ کو ثواب مل جائے گا تو وہ دعا جو ہے جو سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جانے والی دعا تھی وہ یہ تھا اللّہ لک الحمد و لک شکر و لکن نعمت و رب العلم الحمد للہ الرز خل قن مسلم اللہ کا فر الحمد للہ علان کا ما جالنطقی اللّہ فاصقہ رحمت کے آرحم الراحمین اللّہ صلی علیہ محمد وال محمد یہ دعا پڑھتے تھے اس کے بعد جو ہے دونوں نمازوں میں پھر شہزۂ شکر میں جانے کو ہمیں حکم دیا پھر اس دونوں نمازوں میں شہزۂ شکر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی دونوں میں ایک جیسا ہے اس کی توضیع میں آپ کو دو تین درسوں میں آپ کو بتا دیا دونوں نمازوں کے شہزۂ شکر میں جو دعا پڑی جاتی ہے وہ یہ ہے انتہائی جامع اور خلوص آجزی پر مشتمل قصر نفسی پر مشتمل ہاں اللہ کے حضور میں بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرے اپنے اعمال کے قلت اور اپنی کمزوریوں کے اقرار پھر اللہ سے بخش طلب کر رہے ہیں گناہوں کی مفرت طلب کریں گناہوں پر پردہ پوشی کا سوال کر رہے ہیں تو یہ دعا جو شہزۂ شکر میں پڑھی جانے والی دعا یہ تھا دونوں نمازوں کے شہزۂ شکر میں ایک ہی دعا ہے الہ قلوِ محجوب و مغلوب مغل و ہوائے غالب و نفس وطاعت قلیل و کثیر ولساني مقير بالزنوب فكيف حيلتي يا سطار القيوب يا غفار الظنوب يا, يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم برحمتك يا رحم الرحمين شگرن شگرن شکر یہ دعا جو ہے شہز شکر میں ان دو نمازوں کی شہزۂ شکر میں پڑھی جاتی ہیں تو شہزۂ شکر سے فارغ ہونے کے بعد یہ نماز آپ کا مکمل ہو جاتا ہے اور یہ جو شکر کی جو دعا ہے وہ آپ جب بھی کسی بھی وقت شہزۂ شکر میں چلے جائیں کسی بھی نماز کے بعد شہزۂ شکر میں چلے جائیں ہاں آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں ایک جامع دعا ہے انتہائی آج جی پر مشتمل دعا ہے اس نماز دعا کو آپ دوسرے نمازوں کے شہزۂ شکل میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ دعا ہے دعا کے کوئی کھیل نہیں پھر آج کے درس میں جو خصوصی چیز جو آپ لوگوں کو حج رسول اور حج علم تاہرین کے بارے میں نہیں بتایا تھا وہ یہ ہے کہ ان دو نمازوں کے پڑھنے کے بارے میں جو ثواب لکھا ہے حضرت امیر کبیر کبھی ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب دعوت شریف میں نماز ہد رسول اور حد آئیم تعرین پڑھنے والوں کے لیے جو ثواب لکھا ہے وہ آج کے درس کا حصہ ہے yani جو کہ درخت نمبر دس دو سو اڑتالیس دس کے سرب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں تو نماز ہد رسول اللہ اور نماز حج عیمِ تعرین پڑھنے والے کا ثواب اور اجب تو نماز ہد رسول و نماز اعمِ تعرین پڑھنے والے کے لیے حضرت امیر کبیر سید علی حمدان رحمۃ اللہ علیہ نے دو ثواب وہ اجر ذکر فرمایا ہے پہلا ثواب دونوں کے لیے ثواب بھی دونوں کا ایک جیسا ہے نماز حد رسول اور نماز میں تاہرین دونوں کا ثواب بھی بالکل ایک جیسا ہے دونوں نماز جو بھی شاید ان دونوں ان نماز, نماز کو پڑھیں گے ہاں ان کے لیے یہ ثواب ہے ہاں جی ایک نماز کو پڑھیں تو بھی یہی ثواب ہے دونوں پڑھیں ان کے لیے یہی ثواب ہے ہاں جو ہے ڈبل ثواب ملے گا دونوں پڑھیں گے ڈبل ثواب ملے گا ایک پڑھیں گے اسی کا ثواب ملے گا تو ثواب اول یہ ہیں کہ امیر کبھی ہاں یہ فرماتے ہیں حاطف غیبی کی آواز اس عنوان سے ثواب پہلا ثواب ذکر کر رہے ہیں دعوت شریف میں ہاں یہ پہلا ثواب فرماتے ہیں حاطف غیبی کی آواز کے عنوان سے فرماتے ہیں میدان ہے میں قیامت کے دن تمام محلوقات موجود ہوں گی ہاں جی اس دن کسی کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اسی دوران چند لوگ نہایت قیمتی زرع برق لباس میں ملبوس نظر آئیں گے میدان حشر میں ہاں جی نہایت قیمتی زرع برق حال انتہائی خوبصورت چمک دمک والے لباس میں نظر آئیں گے اس حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں اس نفسہ نفسی کے عالم میں ہاں ایسے میں سب حیران ہیں ایسے میں غیب سے عاطف غیبی کی غیبی آواز آواز آئے گی ہاں غیب سے یعنی وہ آواز دینے والا نظر نہیں آئے گا لیکن ایک غیب سے ایک عاطف غیبی کے ایک آواز آئے کہ میدان حشر میں کہ ثواب یہ, یہ وہ لوگ ہیں ہاں جی ثواب یہ ہے ان دو نمازوں کا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز حجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز حجیہ اعمِّ ہدا علیہ السلام بجا لاتے رہیں یہ ان لوگوں کا ثواب حاجر ہے اور یہ ذرق و برق لباس یعنی اس نماز کی برکت سے انہیں پہنایا گیا ہے اور اس نورانی کیفیت میں یہ لوگ میدان حجر میں حاضر ہوں گے تو یقینی بات ہے جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو ایسے ذرا ورف لباس میں ظاہر کریں گے جس پر اعلیٰ ماشاء اللہ کریں تو یقیناً جو ہے بہت بڑا مقام ہے میدان قیامت میں بندے مومن کے تو یہ ایک پہلا صوف ہے جو ہاتھو غیبی کے عنوان سے امریکہ امیرکے نے ذکر فرمایا کہ اس نماز کے پڑھنے والے میدان حشن میں لوگ پریشان ہیں حیران ہیں وہاں یہ لوگ زرق و برق اور انتہائی قیمتی لباس میں ملبوس نظر آئیں گے اور یقیناً وہ لوگ خوش نظر آئیں گے اور دوسرا ثواب جو ہے ثواب عموم ثواب جو ہے امام بحق کے جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان دعوت میں اسی طرح ہیلین دیا ہے کہ اس کے ثواب امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے اس نماز کا ثواب امام سے جو نقل ہوا ہے وہ یہ ہے امام بحق کے جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان ہے آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شغص اس ان دو نمازوں کا ثواب اگر کوئی شغص نماز حج رسول اللہ اور نماز حج اجمۂ خدا علیہ السلام پڑھے گا ہاں جی جو شاید یہ دونوں نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب جو ہے ثواب یہ ہے اس کا ثواب چالیس اونٹوں کے چالیس چالیس اونٹوں کے سونا چاندی کے بوجھ سمیت یعنی ایک تو چالیس اونٹ اور ان چالیس اونٹوں پر جو ہے سونا چاندی کا بوجھ ہے ایک اونٹ کم از کم جو ہے ہاں جی تین چار من جو ہے وہ کم از چیزیں اٹھاتے ہیں بزنی چیزیں ہاں کم از کم جو ہیں چار پانچ تین چار من وہ چیزیں اٹھاتے ہیں اون طاقتور جانور ہے تو ایک من ہاں ایک ہی من سونا اور چاندی کی کتنی بڑی قیمت ہوگی خصوصاً سونے کی جب وہ چالیس جو ہیں اونٹ ہیں اولا چالیس اونٹوں کا ثواب پھر چالیس اونٹوں پر سونا اور چاندی کا بوجھ لازا ہوا ہے ہاں جی کم از کم اگر دو دو من بھی ہو سو کے جی کا وزن تو وہ آرام سے اٹھا لیتا ہے ہاں جی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو سو کے جی کا وزن جو ہے تو چالیس ہو جائیں گے تو چار ہزار بن جائے گا چار ہزار کے جی بن جائے گا سونا چاندی تو فرماتے ہیں تو اس بندے کو تو اس کا ثواب جو چالیس اونٹوں کے سونا چاندی کے بوجھ سمیت چالیس اونٹ اور سونا چاند کے بوجھ سمیت راہ خدا میں یعنی فی سب اللہ ہاں جی یعنی دینے سے زیادہ ہوگا یعنی ایک بندہ جو یہ دو نماز پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو اتنے زیادہ ثواب و راضی دے گا وہ یا یعنی کہ چالیس اونٹوں پر سونا چاند جی کے بوجھ سمیت چالیس اونٹ پھر ان چالیس اونٹوں پر سونا چاند کے بوجھ ہیں اور بوجھ سمیت راہ خدا میں صدقہ دینے سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا اور زندگری میں آپ دیکھیں کتنا بڑا ثواب اور اجر ہے تو اس زیادہ جو ہے, ہے یہ عظیم ثواب جو ہے صرف ایک دفعہ نماز یاد رسول اللہ عیمِ خدا علیہ السلام پڑھنے کا ہے اگر آپ روزانہ یہ نماز پڑھتے رہیں تو یہ ثواب عظیم آپ کو روزانہ ملتا رہے گا ہاں جی وما توفیق اللہ باللہ علیہ عظیم پر اللّہ تعالیٰ کے توفیق سے ہی ایسے نواخلات اللہ اپنے نیک سالِ بندوں کو توفیق دے دیتے ہیں اگر انسان سے ہو سکتا ہے روزانہ پڑھیں اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم جمعرات جمعے کے متبارک دنوں میں پڑھیں متبارک مہینوں میں پڑھیں کم از کم کچھ نہ کچھ تو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ثوابات سے نوازیں اور ہماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو اور ان نمازوں کی برکت سے یقیناً آپ روزانہ ان عظیم حصیوں کی درگاہ میں محمد آل محمد کے حضور میں کوئی نہ کوئی نماز سے کوئی تحفہ ایک تحفہ ہے ہاں جی یعنی بیچتے رہیں گے بیچتے رہیں گے تو یقیناً کل بھی وہ ہمیں معروم نہیں کرے گا وہ ہمیں اپنی شفاعت سے نوازے گا اللہ کے حکم سے دن سے اور ہمیں یقیناً ان کے شفاعت نصیب ہوگا اور محمد آل محمد کی شفا جن کو نصیب ہوگا وہ ضرور جنتی ہوگا وہ جنت مل جائیں گے تو دعا اللہ تعالی ہم سب کو ان ثواب اور عجیب سے بھرپور نمازوں کو نوافلات کو پڑھنے کی توفیق عطا کریں ہاں جی جو کہ ہمارے نے دین نے ہمیں دیا ہے ہمیر کبیر جیسی عظیم ہستی نے ہمیں یہ نوافلات اپنے کتاب میں لکھا ہے تو میرا ذن گرا میں آپ لوگوں کو بار بار پہلے بتراؤں ہماری کتاب دعوت شریف میں اگر کسی کو فرائض واجبات کے انجام دہی کے بعد کوئی نفلی نمازیں پڑھنا چاہیں تو نمازوں سے بہت سی نفل نمازیں ہیں جو نہایت مستند ہیں ہاں جن کا جو عادث سے ثابت نمازیں اور کوئی تصبیہات پڑھنا چاہیں تو میں نے پورا تصبیہات چالیس درسوں میں میں ناولوں کو ان کی تفصیلات بتایا ان کے معنی معفوم بتایا کہ روزانہ پڑھی جانے والے سو سو کے تجبیحات ہزار کے تجبیات پانچ وقت میں پڑھی جانے والی تجبیحات ان سب کی توجیحات میں نے آپ لوگوں کو پہنچا دیا تو عزین گرہ ایک منشرد کامل کی طرف سے ہمیں دی ہوئی تجبیہات ہیں ان کی طرف سے دی ہوئی نوافلات ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے ہمیں آج کل کے دو نمبری لوگوں کی مرد بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عظہن گرہ کیونکہ یہ لوگ ہمیں سیدھے راستے سے بٹکا کے گمراہی طرف لے جاتے ہیں ہاں جی انہیں اپنی سے خود سختہ نوافلات واخلات دے کر ترجیحات دے کر ہاں چونکہ تصویر لینا ہے تو ایک کامل سے لینا ہے تو وہ آپ کو کسی منزل تک پہنچائے گا خدا سے قریب کرے گا دو نمبری لوگوں سے لے لیں گے تو وہ صرف آپ کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے اپنا عاشق بنا دیں گے اور آپ کا مال لوٹیں گے اور آپ نہ دین کا گا نہ دنیا کا گا حصرت دنیا والاخلت ہو جائے گا جو کہ آپ سب کے سامنے ہے اگر چشم بینا آج کوئی رکھتا ہو ہاں آج جو ہے ترکت کے دعوے کا آپس میں جھگڑا پیسوں کا ہے مال کا ہے دولت کا ہے اسی مال دولت کے وجہ سے ایک دوسرے پر کچھڑ اچھا رہے ہیں اپنے آن جلسہ جلوسوں میں ہر مقام پر تو معلوم ہوا کہ ان کے جو ہیں ترم کی ترکت پیسہ تھا ہاں ان کا قیبلہ پیسہ تھا ان کے وظائف ادواد پیسے کھیل تھا حرکت میں لوگوں کی تزکیے نسل اور اللہ سے قریب کرنا نہیں تھا ورنہ آج جو ہیں پیسوں کی جنگ نہیں ہوتی آپس میں پیسوں کے جھگڑے نہیں ہوتے چشمے بینہ رکھنے والوں کے لیے یہی کافی ہے ہاں جی ہم مستند ہنسیوں کی تجویز پڑھیں کیونکہ امیر کا بیر علیہ رحمٰن ہمیں تجبیحات کے بعد میں جن, جن کے پاس تو ٹائم ہے وہ وقت کے اورات جو اوراد صفیہ ہے اوراد فتح ہے اوراد عشریہ ہے اور حمسہ یہ سب بھی تصبیحات ہیں یعنی ان کو پابندی سے پڑھے گا یقیناً ان کا روح پاک ہوگا پہلا جو اس کے بعد جو دوسرے نوافلات ہیں تصبیحات ہیں وہ سب بہت ہیں یہ سب پڑھیں بہت ہیں ان شاء آپ جنت آپ کے لیے یقینی ہے ڈرن ہے کیونکہ امیر ایک کامل مرشد ہے تو کامل منشید سے تصویر لے لیں نوافل لے لیں اور ہر جو ہے بونے والے سے نا مرشد کے کہنے والوں سے تصویر نہ لے لیں ورنہ آپ کو اور کل قیامت میں پیش آئے گا اللہ ہم سب کو اللہ صحیح ہدایت دے دیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیع دے دیں بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیع دے دیں آمین یا رب بلام